اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دعا اور فاتحہ میں تو کوئی ممانعت نہیں وہ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں میت کے لیے بھی کر سکتے رہا نماز جنازہ مثال کے طور پر کوئی آدمی لاہور میں رہتا ہے ظاہر جب اپنے عیزہ اکربا کے یہاں جائے گا وہ نماز جنازہ پڑھیں گے یہاں جب اس کی نماز جنازہ ہو کراچی میں تو اس نماز جنازہ میں کوئی اس کا ولی شریک نہ میت کا بھائی میت کی اولاد یہ کوئی شریک نہ اس لیے اگر انہوں نے میت کی نماز جنازہ میں شرکت کر لی اب نماز جنازہ کی تکرار دوبارہ پڑھنا ناجائز کراچی میں ان کے دوست احباب جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں اس میں ولی کوئی شرکت نہیں کرے اس کا قریبی بھائی باپ یا بیٹ یہ شرکت نہیں کرے پھر اس کے بعد جب میت اللہ جائے تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کے عیز اکربا دوبارہ نماز جنازہ پڑھائیں تو یوں نماز جنازہ دو مرتبہ جائز اور ایک مرتب نماز جنازہ میں اس کا ولی اگر شامل ہو جائے اب اس کی نماز جنازہ کی تکرار وہ جائز نہیں اور یہ اتنا مارکات العرا مسئلہ بظاہر تو بہت معمولی لگتا لیکن الا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ العلین نماز جنازہ کی تقرار ناجائز ہونے پر ساڑھے تین سو کتابوں کے حوالے دیے کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو جائے تو دوبارہ نماز جنازہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب جنازے میں اس کا کوئی ولی شامل نہیں ہو اور اگر ایسا ہو کہ بھئی وہاں بھی نماز جنازہ ہوگی پنجاب میں یا لاہور جہاں کب رہنے والا تو کراچی میں جب نماز جنازہ اس کا کوئی ولی اس میں شریک نہ ہو وہاں جب نماز جنازہ ہو تو وہاں شرکت کریں گے تب دو نماز جنازہ جائز ہوگی جی